صلی اللہ <سؤال> رحمن ورحمۃ محمد صلی اللہ علیہ وحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح باقام سامعین سب کچھ مسن باقی السلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے اور خمسہ میں ہیں اور مجموعہ پر دعوت کا درخت نمبر 92 ہے نائنٹی اور میں درخت نمبر انیس ہے اور ہم اس بیرگرہ پہ پہنچے ہیں واہلاََََََََََ الِِِ شعن قدير و اِلمسي اس مبارک جملے پہ پہنچے ہيں آج اسى مبارک جملے کا توجیہ اب لوگوں تک پہنچاؤں گا كہ لا الہ شريق الملك لا ويت وبا ميل خير وِل شين قدير و اس سے پہلے والے درس میں بيعل الخیر کے توجہ دیا تھا کہ تمام خیرات اللہ تعالى كى سے قدرت ہیں لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر خیر کو دنیاوی ہو اخراوی ہو انسان کی صحت سے مربوط ہو مال سے مربوط ہو یا اولاد سے مربوط ہو جس چیز سے بھی آپ کے مربوط ہو آپ نے دعا اور خیر اللہ ہی سے مانا ہے کیونکہ اسی کے ہاتھ میں وہ جس کو چاہے دے سکتے ہیں جس کو چاہے نہ دیتے دے. ابھی آج حرماتی تمام خیر اس کے ہاتھ میں ہے کیوں اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدر رکھتے یہ لہٰذا اس کی دلیل ہے وہ علی المشیر اور سب نے آخر میں اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے تیسے مبارک آیت میں جو ہے ہوا یعنی وہ کے معنی میں زمین ہے اللہ کے طرح <تصفح> پر لیتی ہے ہوا ہوا یعنی اللہ کے طرح اللہ کلی شئے جو ہے کل کے معنی کہیں ہر چیز تمام سب کے سب پوری کے پوری کل اللغم میں لکھا سب ہر ایک تو کلی شئے یعنی ہر چیز سب کے سب دنیا میں جتنے بھی چیز ہیں جس پر کا لفظ اللہ ہوتی ہے اور سب کے سب کیا ہے ان تمام چیزوں پر الاک الشین کا لفظ جو ہے لغت میں چیز کا معنی کچھ کے معنی اس کے جمع اشہ یہ لفظ شیع جو ایک ایسے وص لفظ ہے واس جس کے مفون جو تمام الفاظ کے مفون سے زیادہ وسیع ہے لفظ شیع یعنی چیز جو ہے اس کائنات میں جتنے بھی الفاظ ہیں کسی زبان میں ان تمام الفاظ کا جو معنی ہے میں ان سب سے زیادہ وسیع ترین لفظ جو اس کے مفہوم میں یہ لفظ شیخ اس کے اندر کائنات کی ہر شیش کے اندر آتی ہے ہر صغیر و کبیر اسمان لفظ کے اندر آتا ہے ہر بر و بہار اور بری و بحری اشیش کے اندر آتا ہے عرش لے کر سرا تک اس لفظ کے اندر آتا ہے حتی جو اللہ تعالی و تعالیٰ بھی اس لفظ شیخ کے مفہوم کے اندر آ جاتی ہیں ہاں جی اللہ کل شی کے معنی پھر یہ بن جائے گا ہر چیز پر سب کے سب اس کا میں سے کوئی بھی چیز ہاں جی یعنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دست سے قدرت سے یعنی ہر شے کوئی ایسی چیز آپ اللہ کے بارے میں نہیں فرما سکتا کہ وہ اس چیز پر قادر ہے یعنی اللہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے نوضو اللہ نوضو اللہ بلکہ وہ ذات جو ہیں ہر چیز پر قدیر ہے, ہے قدیر جو ہے از قادرۂ یکدر اور یقاد یا یقروں سے قدرت اقتدار کے معنی کے ہے تا قادر ہونا طاقت رہنے کے معنی میں قادر ان کے معنی قدرت والا طاقت والا ہاں جی قدیر صفت مشب اللہ کہ وہ ذات کی قدرت جس کا ہمیشہ کے لیے صفت بن چکا ہو قدیر یعنی وہ ذات قدرت جس کا ہمیشہ کے لیے صفت بن چکا کائنات پر اس کے تسلط اور سلطا ہر ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کے صفت بن چکا یعنی yani قدرت رہنا کسی بھی چیز پر اس کی ہمیشہ کے لیے اس صفت بن چکا یعنی آج قدرت رکھتے ہیں کل نہیں رکھتے ہیں, کل رکھتے ہیں پرسوں نہیں رکھتے ہیں. پہلے رکھتا تھا آج نہیں رکھتا ایسا نہیں اللہ تعالیٰ قدیر ہے یعنی ازل سے وہ ہر شے پر قدرت رہتے ہیں اور اب تک وہ ہر کام پر ہر شے پر ہر صغیر و کبھی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں یہ معنی ہے میں ہاں میں یعنی جی، ذات کی قدرت جس کا ہمیشہ کے لیے صفت بن چکا اس کو قدیر بولتے ہیں اور فرماتے ہیں قدرت کا لفظ جو ہے جب سبہ بھی انسان انسان کے دل صفحت دی جی انسان و بولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی عثت اللہ من فلیش ماشعما انسان اس چیز پر قدرت تھے یعنی انسان کے اندر ایک ایسی حالت ہے کہ وہ جو ہے کوئی کوئی کام کر سکتا ہے کرنے پر کرنا اس کے لیے ممکن ہے اس وقت انسان کے لیے کوئی کام کرنا ممکن ہو اس وقت انسان اس کام پر قادر ہے یہ چیز بنانا اس کے لیے ممکن ہو تو بولتے ہیں یہ اس پر قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب قدیر کا لب سے اس کے صفت بن جاتا ہے واحد صف اللہ تعالیٰ بھی تو وہاں پر اللہ قدیر ہے قادر ہے مطلب کیا ہے فائی نف الز اللہ تعالیٰ سے کسی ہر شے کے بارے میں عاجز ہونے کو نہ فکرنا یعنی اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انجام دینے سے اللہ عازز ہو اس کو انجام نہ دے سکے اللہ قادر کا معنی یہ ہو جائے گا کہ وہ محار الوسف غیر اللہ خراس لئے فرماتے ہیں یہ محال اللہ کے غیر کو ہم قدرت مطالعہ مطلقہ کا صفت کرا دے دی دیں یعنی قدرت متلقع کو اللہ کے غیر کے لیے صفت کرا دے دی دیں ہاں جی بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہر شے پر قدرت رہتا ہے کوئی ایسی اس کائنات کے اندر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ انجام نہ کے آپ کو اور کریں یہ عظیم سورج باقی سارے سورج ایک آگ کا جو مجموعہ ہے یعنی ایک آگ کی ایک دنیا ہے ہاں اس آگ کی ایک دنیا کو جس کے قریب سے کوئی ہزاروں کلومیٹر دور فاصلے سے بھی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا ہے یہ وہ عظیم اللہ جس نے اس آگ کو آگ کے اس عظیم دنیا کو ایک جگہ پر سیارے کو ایک جگہ پر سیٹ اپ کیا اس کو فکس کیا اس کو نظام میں ڈالا اور اس کو پابندی سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال سے یہ مکمل نظام کے ساتھ چل رہا ہے آپ اللہ کی قدرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے زینگرہ میں اور یہ چاند یہ سوراخ یہ زمین اور یہ کیا یہ ستارے ہاں جی یہ سب جو ہماری دنیا میں نظر آ رہے ہیں باقی جو ہے سات آسمان جو ہماری نظر سے بالاتر ہے وہ اللہ ہی بہتر جاتے ہیں کتنے عظیم عظمت رکھتے ہیں پھر بحیش جانم میں یہ سب کتنے عظمت رکھتے ہیں تو ازان گرامی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں وہ کسی بھی کام کے انجام دینے پر آجے سے نہیں ہے اس لیے جب اللہ کی سوات ہوتی بنفا اللما شاہ اللہ وہ ذاتی جو انجام دینے والا جو چاہیں اللہ کل اللہ قدر ماں تقتیل حکمت حکمت جو ہے جس چیز کو جتنی تقاضا کرتا ہے حکمت جتنی تقاضا کہتا اللہ تعالیٰ کے علم حکمت عں علم حکمت اسی حساب سے وہ انجام دیتا ہے اس پر قدرت اللہ زائدن علیہ ولا ناقدن نہ حکمت سے وہ پر اضافہ کوئی چیز انجام دیتا ہے نہ حکمت سے کوئی کم اب اس لیے حرمات والی یوسفی لہذا قدیر علی کلِ شے صرف اللہ کے بارے میں بولا جا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی شے کو قدیر اللہ اطلاق نہیں کہہ سکتا انسان صرف ایک جوڑے کا ہم کو کیسے اس کو وہاں قادر کے لفظ بولتا ہے قادیر پھر بھی نہیں بولتے قدیر کے لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے بولا جاتا ہے یعنی اس کائنات میں موجود ہر شے جو وجودی و امکانی جس جس جس, جس پر شے اطلاق ہوتی ہے چیز کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات اس شے کے بارے میں ہر نو و قسم کا سلطہ و قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو وجود دلا سکتا ہے چنانچہ قرآن پر میں اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ پر نہیں سینکڑوں جگہوں پر کہ انََ اللہ اللہ کل شین قدر سورہ بکرا نمبر بی ان اللہ اللہ کل شین قدیم بے شک اللہ تعالیٰ کے ذات ہر چیز پر قدرت و سلطنت و حاکمیت مدلقہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کو انجام دینے سے عازیز نہیں ہاں جی ہاتھی جیسے بڑے جانور کبھی بھی اسے اللہ نے خالق کیا خلق فرمایا اور چونٹی اور مکھی اور مچھر جیسے اور جراثیمی محلوقات کو جو انسانی عام آنکھ نہیں دے سکتے ہیں ان باریک سے باری ترین محلوقات کو اسی اسی پاکزات نے خلا فرمایا یہ اس کا یہ کارخانہ ایک قدرت ہے جس میں ہر شے کو وہ وجود دے سکتے ہیں کوئی چیز اس کی درگاہ سے اس کی قدرت سے خارش نہیں ہے جان گرامی بندے مومن کو اللہ تعالی یہ آیتیں ہمیں بتانے کا یہ بندہ تو کوئی بھی کام ایسا ہے تمہارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ میں جس ذات کے سامنے سجدہ کرتا ہوں میں جس ساتھ کے لیے جھکتا ہوں میں جس ساتھ کا بندہ ہوں اور میں جس ذات کا جس ذات کا کلمہ پڑھتا ہوں میں زبان سے لا الہ الا اللہ میں پڑھتا ہوں تو یہ اللہ جس کے سامنے میں جھکتا ہوں جس کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں جس کے عبادت و بندگی کرتا ہوں یہ کوئی معاملی ذات نہیں ہے یہ ایسی ذات ہے وہ جو چاہیں کر سکتا ہے اس کائنات کے کا اندر یہ کائنات جیسے ہزاروں اور کائنات وہ ایک لمحے میں بھی خلق کرنا چاہیں وہ کر سکتا ہے اور یہ کائنات جیسے عظیم اور کتنی سینکڑوں کائنات کو ایک لمحے میں نابود کرنا چاہیں تو بھی کر سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں کل قیمت کے دن یہ دنیا کا نظام کلوز ہوگا لیکن اس کے لیے کتنا ٹیم لگے گا فرمائے کا لمحے بالبش اگر اغرب عام جپکنے کی فرصت یا اس سے بھی کم فرصت میں یہ دنیا کا فائل کو ہو جائے گا زینگرہ میں یہ وہ عظیم قدرت مطلقہ کا مذات ہے ہمیں جو ہے ان دواؤں کے معنی مفہوم کو پڑھتے ہوئے اپنے ایمان کو اپنے توکل کو اپنے بروسے کو اللہ تعالیٰ پر ہاں جی مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے واللہ جس کا میں بندہ ہوں وہ ہوںشین قدیر ہے واللہ جس کے لیے میں سزا کرتا ہوں وہ اللہ شین قدیر ہے واللہ میں جس کا بندگی کرتا ہوں وہ میرے سر زندگی کا ہر خیر و شر اسی کے دست قدرت میں ہاں مجھے دنیا میرے دنیا اور میرا حرض سب کچھ اسی کے ہاتھ میں اس لیے اللہ نے قرآن نہیں فرمایا کہ نہ نولیا کو فلا دن دنیا فلاح حرت دن. بندہ میں دنیا میں بھی تمہارا سرپرس ہوں تمہاری دیکھ بھال کرنے والا تمہاری ہر شے کا خیال رہنے والا میں خود ہوں اور کل حرت میں بھی تمہارے ہر چیز کا خیال رکھنے والا میں خود ہوں اللہ نے فرمایا لہٰذا نامی ہمیں اللہ فرد دعاؤں کو بڑھ کر خوب بھروسہ کرنے چاہیے آگے فرماتے وا اِل ہل مسجد مشیر جو ہے میں سوالہ یا سیرو سے انجام انتہائی کار کے معنی میں اور حشر اور نتیجے کے معنی میں کتاب کا مس میں ہاں جی عربی ادب مشیر کے اتہاس میں یہ مسار ہونی چاہیے لیکن عربی ادب میں جو ہے اس مختلف طور ترقی بنانے کے شکل ہیں عربِ فال یا فلو سے مسیر کے ویلا اللہ وسار اللہ فلاں المسیر کے قول تعالیٰ اللہ المسیر ہاں جی اس کا معنی کیا ہے مسیر کا معنی مسیر سیر سے ہے تو کسی چیز کے طرف انتہا ہو جانا آپ جا جا کے ایک جگہ پر وہی وہ آخر ہو جاتے ہیں عین ہو جاتے ہیں اختتام ہو جاتے ہیں اس کو مسیر کہا جاتا ہے اس نے لغات والوں نے مزید فرمایا مسیر اس مسائل مشیر انجام نتیجہ وہ جگہ جہاں ایک کے جہاں پانی پہنچتا ہے اور مسیر جو ہے پہنچنے کی جگہ انجام حشر یہ سارے معنیٰ اللہ کی کتابوں میں کیا ہے اور اسیر اسی مسیر سے پایان و سر انجام کار کنارے چیزیں سمت و جانب جس مشیر کے یہ سارے معنیٰ کیا ہے تو اس لحاظ سے یہاں اس دعا کے اندر جو ان تمام کتب لغات سے جو المشیر کے معنی سمجھ میں آتا ہے یہاں مراد کیا ہے یہاں مراد اس سے اس دعا میں درجل معنی صحیح ہے کہ مسیر و الا المشیر پایان و سر انجام کار حشر سر انجام اور انتہائے کار ہاں جی اور پہنچنے کی جگہ اور جو آخر میں پہنچنے کی جگہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرے یعنی بعض گش اللہ ہی کے حضور میں اللہ ہی کے پاس ہم سب نے پلٹ کے جانا ہے اور یہ بھی جو ہے الہ المسر ملاپز عل اصم المسیر و علیہ ہی ہونے چاہیے سے اللہی کو مقدم کرنے میں بھی ایک بہت بڑا معنیٰ ہے یعنی اس کو بولتے ہیں جال اس کے تردم تقدیم ماہ پو تاخری فی الد الحسن کا قانون ہے یعنی اس لحاظ سے معنیٰ یہ ہے حشن بعض کی جگہ انتہائی کار پایان سر انجام کا صرف اللہ ہی کی جانب ہے یعنی کل ہم یہاں سے مریں گے تو کہیں نہیں جائیں گے اللہ ہی کے پاس جائیں گے کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں جانے کا صرف اسی پر اسی کی درگاہ سے آیا پھر پا لڑکے اسی کے پاس جانا ہے ہاں جی اس کا یہ ملتا ہے لہ مشیر نے کہیں اور نہیں جانا ہے اسی اللہ پاس ہے کے, اسے کے پاس سے آیا ہے پھر پا لڑکے اسی کے پاس جانے صرف اور صرف اسی کے پاس جانے بعض گاہ صرف اور صرف وہی اللہ کے پاس ہے اور کہیں بھی تم نے نہیں جانا ہے یہ بند خدا اس نے قرآن بامیات کا سرت سے آیا الحمد اللہ الا تصر بندے مومن تم سب آگاہ رہو صرف اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کی بازگاہ صرف اللہ ہی کی طرف ہے یہ سورہ شراء نمبر ترپن ہے اس طرح وکال و شمی نہ واطع نہ غفہ غرب والے کہا اے اللہ ہم نے سنا ہم نے اے ممنو کی طرف سے ہم نے اطاعت کی اے اللہ ہم تج ہمارے گناہوں کی بخش کرتے وہ الق المشیر سورہ بغرائے نمبر دو سو اٹھا پچاسی میں ہے اور صرف تیرے ہی طرف پلٹ کے جانا الق المشیر اے اللہ صرف تیرے ہی طرف پلٹ کے جانا ہے اس طرح اللّہ سر عالم العلم وہی حضر رکم اللہ نفسہ اے لوگوں یہ مومنوں میں تمہیں اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہوں میرے قہر سے میرا عذاب سے تم بچو اور ڈرو ویلا المشیر کیونکہ صرف اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے ولی اللہ ملک و سماوات ولاہ المشیر میں بیالیس میں اصرف اللہ تمام آسمان زمین کے بادشاہ اللہ ہی کے لئے ہیں الاہ ہی المسر اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے تمہارا حشن اللہ ہی کے پاس ہوگا تمہارے نشر اللہ ہی کے پاس ہوگا انجام تمہارا آخری بازگش گش اللہ ہی کے پاس ہوگا مزید آخر میں انشک الدہ تک والدیک بند بومن میری نعمتوں کا شکر کرو اپنے ماں باپ کے صنعت کا شکر کرو ملے یل یلمش تم سب نے میرے پاس ہی پلٹ کے جانا ہے بس اسی طرح کے اور بھی بہت سے آیات ہیں کہ بازگش گش و آخری ٹھکانہ و انجام حاشر اللہ ہی کی جانب فیضان گرہ میں ایک قرآنی حقیقت جو عالیہ ایمان کے لئے قرآن پاک کے روشنی میں ہاں جی ایک هدف اللہ تعالیٰ کا یہ کہ ایک اہداف خلقت جہان و موجودات کیا ہے المسیط الا اللہ و رجو الا سب نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہمیں خلق اس کے کیا میں ہمیں کچھ عرصہ رہنا اللہ کی بندی کرنا پھر پلٹ کے اسی کے پاس جانا اور علما حلومات یہاں تین اہم سوال پیدا ہوتے ہیں نو انسانی سے انسانوں سے تین سوال ہو جاتے ہیں، بندہ تم کدھر سے آیا ہے کیوں آیا اس دنیا کے اندر اور کدھر جانا یہ تین اہم سوال اس کا صحیح جواب صرف اللہ کو ماننے والا اللہ کے دین کو ماننے والے مسلمان جو توحید علاقے کے ماننے والوں کے پاس ہیں جو غیر الہی قومیں جو خدا کو نہیں مانتے ان کے پاس یہ جواب نہیں ان چیزوں کا تو قرآن پاک اسے جواب یوں ہے پہلی سوال بھی تم کدھر سے آیا ہو قرآن فرماتے عید اللہ عمین اللہ ہم اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف سے آیا ہے کہاں سے آیا اللہ کی طرف سے آیا جواب یہ دوسری سوال کے جواب کیوں آیا ہمارا ماں خلق تلجن والے انسّ اللہ علیہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں اللہ خرماتے ہم نے خلق نہیں کیا جن اس کو مگر اللہ کی عبادت کے لیے بس اس سوال کے جواب یہ مل کے ہم اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں یہاں اللّہ العب کے لئے کھیل کود کے لیے فیس کو فجور کے لیے گناہ کے لیے نہیں وجہ اللہ نے ہمیں ارضاء کرایا معلوم ہونا چاہیے اللہ فرماتے ہیں ہماں خلق تلجن والے انسان نے تمہاری تحریک کا غرض ہے اللہ کی عبادت ہے تیسری سوال کا جواب جو ہے پھر کدھر جانا ہے قرآن فرماتے ہیں وہ نالِ ہِاجون وہ لہل مجھمن اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے وہی ہمارا آخری بازگش کی جگہ ہے بس یہ پوری جان ہے اسی پاک ذات پاک کی ہیں اسی سے ہیں اسی کا ہے اسی پاک ذات کے فضل سے باقی ہیں اور اسی کی طرف سب نے پلٹ کے جانا ہے جس طرح اس کائنات کی خرکت اور اس میں آنے میں انسان کی مرضی شامل نہیں ہے اسی طرح بازگشت میں بھی اور سب کا اللہ کی طرف پلٹ کر جانے میں بھی انسان کی مرضی شامل نہیں ہے بلکہ سب کچھ, -کچھ اس ذات کے حکم سے ہوتی ہے کہ بی ملکوت کلشین ہاں تمام کائنات کے جو ہے حکومت اور بادشاہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ کلو نے لینا تو جانحمت ہے اور تم سب کو ہماری طرح پلٹائے جاؤ گے اور کہیں نہیں جانا تم سب نے تو لہذا زہ نگر میں یہ دعائیں و الہل مشیر بھی قیامت پر اقرار ہے قیمت برقاعی دنیا اور قیمت برپا ہونا ہے سب نے اللہ کے حضور میں جاننا ہے اللہ کے حضور میں حساب کتاب دینا ہے اور اللہ ہی سے سزا جزا دینا ہے اللہ اپنے مثال بندوں کو جنت تک پہنچانا ہے اور بوروں کو اگر قابل باشش نہیں ہے تو پھر ہاں ان کو جاننے میں ڈالنا لہٰذا ذہن کر ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھنا چاہیے یہ دعائیں رکھیں اس لیے بلکہ جی نے تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوطہ ہو فکر آخرت کبھی بھی ہمارے ذہن سے نہ نکلے حساب کتاب کبھی بھی ہمارے ذہن سے نہ نکلے نہیں نگلے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہیں ہماری زندگی با مقصد تو عجائیں نگرہ میں مقصد یہ ہے کہ یہاں چند دن جو ہم بیٹھیں گے اللہ کے تعت و بندگی میں گزاریں گے اللہ کے معلوقات کی خدمت میں گزاریں گے کہ ہمارے وجود کا کے سزموں لوگ آپ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں ہاں جی اور آپ سے کسی قسم کی شر کے امید نہ رکھیں تو یہ صالح بندے کی نشانی ہے علیہ اللہ فرماتے ہیں الخیر مین معمول صالح بندے سے ہمیشہ لو خیر کی امید رکھتے ہیں بس شرمعمول اس سے کسی کو کبھی بھی کوئی شر نقصان نہیں پہنچتی ہیں لوگ اس کے بارے میں شر کا سوچتا بھی نہیں لہٰذا ایسا بامقص زندگی گزارنے کے لیے ان دعاؤں سے ہمیں حجایت ملتی ہے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کی حقیقتوں کو سمجھ کر صرف اس کو زبانی زبانی نہ پڑھیں بلکہ اس کی معنی مفہوم کو دل و جان سے سمجھ کر عقیدے کے ساتھ سچی عقیدت کے ساتھ پوری ایمان کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیتہ فرما امین عرم.